تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور, اور میں اپنی طرف کی خاص مئز زیرے و پیونگ دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا